اگر میدان جہاد میں ہر شخص مستحد بن جائے کوئی بھی مقلد نہ ہو تو ہر جنگ جنگ عہد بن جائے گی آو! توجہ ہے جنگ عہد کیا ہوا تھا جنگ اوہد کیا ہوتا حضور موجود ہیں حضور نے حکم دیا تم یہاں ٹھہرے رہنا یہاں سے ہٹنا نہیں ہلنا نہیں حضور کو بھی کیا, کیا ساتھی ملے تھے کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا تھا کوئی مال لوٹنے کے لیے بھاگ جاتا تھا کیا کیا لوگ ملے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے تھے حضور کوئی جنگ نہیں ہارے اللہ کا رسول کوئی جنگ نہیں ہارا مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے, شرط ہے حضور موجود ہیں تو جو حضور حکم دے بس اس پر عمل ہوگا حضور نہیں ہے امام ہے تو امام حکم دے اس پر عمل ہوگا امام نہیں ہے تو جو حاکم شرع ہے جو ولی فقی ہے جو فقی ہے آدل بغیر ازن ہاکم شرح جہاد نہیں ہو سکتا جہاد ابتدائی اور اس وقت کیا ہوگا معلوم ہر شخص پیسہ آلار بنا ہوا ہے ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے ہر شخص پیسہ لار بنا ہوا نہیں اگر جنگ جیتنی ہے چاہے تہذیب کی جنگ ہو تمدن کی جنگ ہو علم کی جنگ ہو اخلاق کی جنگ ہو قلم کی جنگ ہو یا تلوار کی جنگ ہو تو آپ کو ایک سربراہ کو تسلیم کرنا ہوگا سربراہ تسلیم کرنا ہوگا اور جب سربراہ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کے اندر وہ ادائیں ہونی چاہیے ہوں گے آپ فقی بھی آپ بھی فقی ہوں گے آپ بھی مشتد ہوں گے آپ بھی شجاع ہوں گے مگر آپ عباس سے بڑے فقی نہیں ہو سکتے حسین امام ہے حسین امام ہے لیکن جناب بی بی زینب امام نہیں ہے بی, بی میں کلثوم امام نہیں ہے عباس بھی امام نہیں ہے یہ معصوم نہیں ہے اصطلاحن مگر خطا کار بھی نہیں ہے محفوظ عن الخطا عباس فقی ہے زینب بھی فقیح ہے زینب تو وہ عالمہ ہے جس کے علم کو امام وقت نے خراج تحسین پیش کیا ہے جب بی بی زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ تو وہ عالمہ ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے ادب طے نہیں کیا عالم غیر معلمہ ہیں کسی نے آپ کو سکھایا نہیں کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی مگر آپ کے پاس علم ہے آپ وہ فہم رکھتی ہیں کہ کسی نے آپ کو فہم نہیں دیا یہ <تصفح> خراج پیش کیا ہے نا معصوم نے ایسا علم رکھنے والی بی, بی آخر کون سا درس دینا چاہتی تھی کہ جب روزے آشور خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے تو بی, بی نے جا کے سید سجاد سے پوچھا بیٹا تم امام وقت ہو بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں اور اس سے یہ موضوع بحث ہمارا مربوط ہے جب امام موجود ہو جب حاکم میں شرع موجود ہو تو حاکم میں شرع کا ایزن ضروری ہے اور اس لیے بھی ضروری یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بی, بی کا بے ردا خیموں سے نکلنا بی بی کا جہاد ہے اور ابھی میں نے کہا جہاد بغیر اس حاکم ہاتھی میں نہیں ہو سکتا اس لیے بی بی پوچھ رہی ہے امام وقت ہو بتاؤ اب ہم جہاد شروع کریں اور امام نے کہا ہاں پھوپی اماں ہاں جان بچانا واجب ہے اب آپ کے جہاد کا مرحلہ